اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وان له كاتبا كتبون وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حَتَّى إِذَافَةُ حَتَّى يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَقَدْ تَرَبَّى الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسْبُ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِ حَتَمْ مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حِسَّهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَى أَنفُسِهِمْ بہرحال وہ شخص جو اچھے اعمال بجا لاتا ہے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے فلا کو فرانس اس کی محنت رائے گا نہیں جائے گی اس کی میند کی ناقدری نہیں ہوگی ہم سب اس کو لکھ رہے ہیں وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَّةٍ أَحْلَقْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا اَرْجِعُونَ یقینی بات ہے جن بستیوں کو ہم نے حلاق کیا ہے وہ ہماری طرف رجوع کرنے والی نہیں تھی حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَعْجُوجُ وَمَعْجُوجُ ہاں اس وقت رجوع کرنے لگ جائیں کہ جس وقت یا جوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا وَهُم من كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ اور یہ یا جوج ماجوج ہر ٹیلے سے پھر پھسلتی ہوئی آ رہی ہوگی تو اس کو دیکھ کے پھر لوگ اس وقت رجوع اللہ کریں تو فیدہ نہ کریں وَقِطَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ جب سچا وعدہ قریب آجائے گا مراد قیامر فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَر بس اچانک, بس اچانک لوگوں کی نگاہیں مراد کافروں کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جائے جائے اور کہیں گے ویلنا قد ویلنا فی غفلت من ہم تو اس قیامت آمد کی خبر دیئے کے دیئے بارے میں غافل تھے بلکہ ظالمین بلکہ ہم تو نے اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے حکم ہوگا بلا شبہ تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہو تم لہا تم جہنم میں داخل ہوں گے اگر اللہ کے علاوہ جو تم نے معبود بنائے وہ الہ ہوتے تو آج یہ لوگ جہنم میں داخل نہ ہوتے وہ ان کو بچاتے کلم فی خالدون سارے عابد معبود سارے جہنم میں ڈال دیے جائے گا لہم فی لا يسمعون جہنم میں چیخو پکار ہوگی وہم فیھا لَا, <يَسْمَعُون> لا يسمعون کوئی ان کی چیخو پکار سننے والا نہیں ہوگا ان الذين سبق قبلهم من الحسنہ الْحُسْنَ ہاں وہ لوگ جن کے بارے میں ہماری طرف سے بھلائی طے ہو چکی ہے یعنی نیک لوگ تھے تو ہم نے بھی ان کے لیے بھلائی کا فیصلہ کیا اولئک عنها مبعدون وہ جہنم سے بہت دور ہوں گے لاس معیس یہ نیک لوگ جہنم کی ذرا سی بھی آہٹ نہیں سنے گے وہ تحت انفس وهم خالدون اور یہ جنتی لوگ اپنے ہی شوق کے مطابق جس میں وہ داخل ہوں گے خوش ہوں گے لا ظن الفض الکبر بڑی پریشانی ان کو پریشان نہیں کرے گی ان سے ملاقات کریں گے یہ رہائش تمہاری جو تمہیں جس دن کا وعدہ کیا تھا کیا گیا تھا یہ وہی جگہ ہے تمہاری گزشتہ سبق میں بات ہوئی کہ کئی انبیال مسلاۃ والسلام کا اس رکوع میں ذکر ہوا اور ساروں کے مسائل, مسائل کا ذکر ہوا ہے کہ ان کے اوپر یہ پریشانی آئی ہیں آخر میں بات زکری علیہ السلام کی اور مریم کی آئی چونکہ یہ رشتہ دار تھے آپس میں کیا فرمایا پیغمبر اللہ کو پکار رہے ہیں امید بھی ہے اللہ سے لیکن ساتھ ڈر بھی رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے نبی ہو کام یعنی جو دعا مانگی جا رہی ہے امید بھی ہے کہ اللہ عطا کرے گا ساتھ ڈر بھی رہے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں بعض لوگ ملنگ دڑنگ نہ ڈاڑی نہ کوئی ڈانگ کے سنت کا لباس ہو جائے گا وہ سننے والے کیا کہتے ہیں جی بالکل پیو صاحب نے فرما دیا ہو جائے گا اماقت فضول اللہ کے پغندر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں سب ڈر رہے ہیں کہ پتنی ناراض نہ ہو جائے اللہ امید بھی ہے کہ ہو جائے گی اور یہاں کلندر سب کچھ اندر کیا کہتا ہے ہو چل دنیا سے کہتی آپ جاؤ نا بری امام وہ کہتا ہے بری وہ تو ہو گیا اور جو جانے والے لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے یہ شرک ہے تو نہیں ہوتے اسی طرح اللہ سے جب مانگا جا رہا ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی عام لوگوں کی بات نہیں بطور سمجھانے کے ہمارے سامنے کی اپنے جلیل القدر پیغمبروں کی بات کی ہے کہ ہم سے ہمیں جب پکارتے ہیں تو ساتھ ڈرتے بھی ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں اور ہر نیکی کے کام میں آگے آگے ہوتے ہیں سب کت کرتے ہیں یہ نیک بندے ہیں فرمائی امت کی پیروی کی ہے کریمہ ہے یہ گزشتہ سبق کے ساتھ اس کا ربط ہے فرمایا فرمائیا جس نے بھی نے کی, کی، اس میں کل قوم قبیلے کی بات نہیں ہے علاقے کی بات نہیں ہے عرب عجم کی بات نہیں ہے جس نے بھی نیکی کی, کی فَلَا قُفْرَانَ لِسَا يِحِ اس کی محنت سایا نہیں کی جائے گی وہاں تو حسب نسب کی بات نہیں ہے وہاں تو اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات کو کون مانتا ہے اس لحاظ سے حسب نسب اوچا ہوتا ہے تو کسی کی محنت بھی وَهِنَّا لَهُ قَاتُبُونَ ہم ساری نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو آخرت نظر ملے گا دنیا میں بھی ہوتا ہے ہماری ہم ہو ہو طرف وہ رجوع کرنے والے نہیں تھے پیغمبر سے اونچا کوئی سمجھانے والا یا مبلغ نہیں ہوتا جب ان کی باتوں کا آگے سے استجاع اور مذاق بناتے ہیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں دین کی کسی بات پر عمل نہ ہو یہ گناہ ہے لیکن یہ بغاوت نہیں ہے یہ ہٹ درمی نہیں ہے یہ سرکشی نہیں ہے لیکن نہ ہو کر پھر اس کے اوپر فضول شکوے کیے جائیں اور مذاق بنائی جائے اس شریعت کے مسئلے کی یہ بغاوت ہے دنیا کے للو پنیو قسم کے حکمران اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتے وہ تو شہنشاہ مطلق, شہن شاید مطلق شاید ہے مالک الملک ہے, ملک ملک ملک ہے ملک وہ بھی اپنی بغاوت برداشت شرک ہو آه رہا ہے گنا کلو کر رہے ہیں معافی مانگ لیں گے پیغمبر سمجھاتے رہیں گے اللہ ناراض نہیں اللہ کو پسند تو تو ہے اس لیے تو اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں لیکن اللہ بغاوت اپنی بغاوت اور اپنے جلیول القدر پیغمبروں کی استحجا برداشت نہیں کرتا پھر ہے हैं? جب نو علیہ السلام اتنا زمانہ دعوت تبلیغ ہوتی رہی سمجھاتے رہے لوگ ان کو مارتے رہے پیغمبر کو پرسوں سبق میں بات آئی اپنی طرف سے ختم کر کے چلے جاتے تھے اللہ کے ولیوں کی بات شریف نے نقل کی حدیث جناب نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ لے میرے بارے میں قسم کھا لے تو میں دور کر دیتا ہوں کو اللہ تمہارے دوست ہیں ہمارے ساتھ دنیا میں بھی فائدہ پاؤ آخر فائدہ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ یہ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں چند ایسے گنا ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میرے ساتھ اعلان جنگ ہے ایک سود کا کاروبار جو سود کا کاروبار کرتے ہیں سنو فرض ہر بندن اللہ رسولی ان کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ فرماتا اور یہ دوسری عدیث جو جو کے سامنے, بیان کی, سامنے کی کہ جو شخص میرے دوستوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ, پہنچاتا پہنچاتا اللہ کے ولیوں کو ان کی مزاق, مزاق استحظار یو جیسے آپ سمجھتے رہتے او ہو یہ رہت ملا جا رہا ہے یہ داری والے جا رہے ہیں یہ نسیب جا رہے ہیں تو یہ نصیب نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھ یہ داری والا جا رہا تھا آپ نے بھی کبھی کہا ہے کہ یہ داڑھی منا آلو جا رہا ہے نبی کی سنت کا باغی جا رہا ہے اس طرح کی بات ہے آپ کسی کو کسی کی داری کی مذاق بناتے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا آپ پیغمبر اسلام کی توہین کر رہے ہیں یہ اس آخری پیغمبر کی سنبت ہے جس کی آپ مزاق بنا رہے ہیں اور آپ کو اس کی اوپر ایمان بھی ہے یہ مومن ہے جس نے میرے دوست کو تکلیف پہنچائی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے دوستوں کو آپ نے تو ایسے کیوں کیا ہے تو یہ دوسری بات تو فرمایا کہ جب ہماری طرف سے اعلان آ جائے گا قیامت کا پھر لوگ رجوع اللہ کریں گے ہم جب بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں وہ بغاوت پر جب اتر آتی ہے تو ہلاک کر دیتے ہیں اس سے پہلے گنگار ہوتے ہیں میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ دوستو انسان گنہگار ہے اس سے غلطی ہوتی ہے رجوع اللہ جاری رکھے لیکن کسی اسلام کے حکم کے خلاف کرنے پر اس پہ جنگ نہیں ہونا چاہیے اس کو جائز نہیں سمجھنا چاہیے اس کے اوپر مذاق اور استہزاء نہیں ہونی چاہیے یہ بہت بڑی بغاوت ہے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو وہ بھی پھر قبول نہیں ہوگی انسان کمزور ہے سوچ کے رہے فرمایا جب آپ زمان زمانہ آئے گا یاد موجود کو کھول دیا جائے گا وہ ہر نشے و فراج والے جنے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے ہم تفصیل کے ساتھ سن پارے کے شروع میں بات کر چکے ہیں یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ درختوں کا پتہ کوئی نظر آئے گا تو. جس کھیت سے گزریں گے وہ کھیت ختم ہوگا دجلہ اور فرات جو بڑے دریا ہیں جن کی چوڑائی کو طے کرتے ہوئے گھوڑے دور دور کے طے کرتے ساتھ میں نبی وقاص کے زمانے کی بات کر رہا ہوں دجلہ اور فرات کا پانی ختم ہو جائے گا جب جا جہاں جوج ماجوج ہو گزرے گی اتنی بڑی تعداد تو اس وقت لوگ توبہ کریں گے وہ قیامت کی بڑی نشانی ہے الَّذِينَ سچا وعدہ ویب آ جائے گا اللہ کا تو ہر وعدہ سچا ہے یہاں سچے کی قید لگانے کی کیا ضرورت تھی یعنی قیامت چیز ہے اور لوگ قیامت اگر امل منکر نہیں عقیدے کے لحاظ سے منکر نہیں ہے تو عمل ان کا ایسا نظر آتا ہے کہ قیامت کی تیاری نہیں نظر آ رہی تو اس لیے سوچو یہ بڑا سچا وعدہ ہے یہ ہو کے رہے گا قیامت کا اور پھر اس میں حساب و کتاب بھی ہے فرمایا جب یہ دیکھیں گے کافر لوگ تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور کہیں گے ہائے افسوس ہم تو اس میں غفلت میں تھے نے تو قیامت <سلام> کو چٹلایا ہوا تھا بلکہ ظالم تھے لیکن اس وقت کیا فائدہ ہوگا حدیث میں آتا ہے دوستو کہ قیامت کے وقت انسان اتنے روئیں گے کہ اپنے ڈوب جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آج کے دو کترے مدامت کے گر گئے تھے جہنم کے جہنم کے انگاروں کو بجھا دیں گے آج دنیا کے اللہ کے سامنے توبہ ندامت کے دو قطرے آنسو کے اور جہنم کی آنکھ بچھا دیں گے اللہ راضی ہو جائے گا تو وہ قبول ہو گئی اور جب قیامت ہو جائے گی تو اس وقت رو رو کہ بے شک اپنے آنسوں سے ڈوب جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ بھی اللہ کا انعام ہے نا اللہ نے اس سے پہلے یہ بتا دیا فرمایا تم اور تمہارے معبود جہنم میں جائیں گے اور اگر تمہارے معبود کوئی چیز تھی تو تمہیں جہنم سے بچائیں لوگ وہاں چیخیں گے ان کی چیز کوئی سننے والا نہیں ہوگا اس کے مقابلے میں نیک لوگ ہیں ہم نیک لوگوں کو جو ہماری طرف آتے ہیں نیکی اختیار کرتے ہیں پھر ہم نیک لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور نیک لوگوں کو گناہوں والی مجالس گناہوں والے پروگرام سے ہم نیک لوگوں کو دور رکھتے ہیں یہ تھرمکیٹر ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے پھر ان کو گناہوں والے پروگرام سے اللہ دور رکھتا ہے اگر ہم میں سے ہر کوئی گناہوں والے پروگرام سے دور ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہے لیکن سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا یعنی نماز بھی پڑھ لی فلم بھی دیکھ لی گندی تصویریں بھی دیکھ لی نماز بھی پڑھ لی گانا بھی سن لیا نماز بھی پڑھ لی بے بھی کر لی ترنگی چھوڑ یا ہو جا. پھر دیکھ وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے کیسے بادل آپ کے اوپر پر گرست ہیں اور کیسا سکون ملتا ہے فرمایا کہ ان کو کوئی جہنم کی ذرا سی آواز بھی نہیں آئے گی دیکھ لو کی اور اپنے آرام میں ہوں گے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اللہ سمجھنا نہ سیکھ